بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اوصي بما ورثه ونب ان باقي تمام ان هو دعنا نربع شاء السلام عليكم عندي توارد لي حوالي 3300 درسو دارت نمبر چوالیس فیطیفہ تھا جو سابقہ تصفیندان اللہ اثرات کے بارے میں تھوڑا بہت بیان کیا تھا تو سرتقاج عبارت پر مت سارے عبارتوں ہیں حضرت شاسد محمد نواش فرماتے ہیں بھائی عجیب انتا تقیرا و عجیب ہے تج پر کہ تو اعتقاد رکھے سوال المن کرے ورنہ یعنی ضرور نکیر منکر کا سوال ہوگا قبر میں جب انسان پہنچیں گے تو اسے ہر صورت میں نکیر منکر کر دو فرشتے ہیں جو آ کے انسان کے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے اور عقائد کے بارے میں سوال کریں گے زندگی کو کن کن چیزوں میں خرض کیا اللہ جو مال دے ان کو کہاں حرض کیا جو وقت فرصت دی دے دیں ان کو کہاں جوانی کو کہاں سرف کیا اس کی بہت سے سوالات کریں گے اس پر آپ کو درس پہلے دے چکا ہوں اس کے بعد سرمایہ جو واجب ہے تو اس پر انتقار رکھیں ان سال المنکھیر ون کر وہ اور پول سرات پر بھی تمہیں انتقار رکھنا واجب ہے اور اور سابقہ درس میں آپ کو تفصیل سے بین ہوا ایک پل جو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے اس پل کی باریکی کے باریک نے کسلمی سے را لیے ہاں ایک رال کا ایک بال کا ایک جو ہے دانہ بھی اس کو نو حصوں میں چیر کر اتنی باریک پل سے گزرنا ہے اور اس پل سے جو ہے جتنا اعمال عادشہ انسان وہاں سے تیزی سے گزرنا ہے اور جن کے اعمال صحیح نہ ہو اس دس سے نیچے جہاں نہ میں گر جائے گا اور قرآن کہتے ہیں آپ کو بیان کے حلان فرمائے و عمل کو ملّہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر سب کو پُل سراج سے گزرنا ہوگا کانا من بگاہد منماز اور یہ تیرے پر نگار کا اٹل فیصلہ ہے سمنون جن زینت تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ اہل تقوع والوں کو پرہزگاروں کو اور نجات دیں گے وہ نظر و ظالم نفیات جیسیا اور ظالم عہدہ سے گی جائیں گے جہنم میں اور مرک کے بال پڑے رہنے دیں گے شبہ فرماتے ہیں آپ جو ہیں ولمیزانہ ولحساب و الجنت و نعرہ اور پر واجف رکھے میزان پر کہ تمہارے عمال تو لے جائیں گے اور حساب اور اعمال کا حساب کتاب ہوگا و جنت اور بھیش ہوں گے اچھے عمال والوں کے لیے و اور برے عمل والوں کے لئے جہنم ہوں گے آخ ہوں گے بصرۃن و خرویۃ آخری عالم آخرت کے اس عالم سے مناسب صورتوں میں ہوں گے یہ سب چیزیں من نے غیر اس میں پھر تعویل کی ضرورت نہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے میزان سے مراد کوئی اور چیز مراد لیا حساب سے کوئی اور چیز جس طرح ہم حساب سے معنیٰ لیتے ہیں اور جنت اور حسن جنت اور دوزخ سے مراد ہے اور سچ مچ کوئی مادی جنت اور دوزخ نہیں ہے بلکہ عقلی جنت اور دوزخ اس کی تعویلات کیا ہے علم شاس فرماتے نہیں وہی جو ہے بجن کسی تعول کے جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا جنت ہے جنت ہے جنت باغات ہیں نعمتیں ہیں اور آنکھ ہے یہ اسی آخروی صورت میں یہ سب چیزیں ہیں تو اس میں آج کے دار میں میزان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو توجہ دے دوں تو میزان جو ہے لغت کے رو سے میدان کلمی وزن سے ہے ہاں اسکربی میزان جو ہے کلمی وزن سے جس کے معنی تولنے کے آلے ہیں کوئی بھی چیز کا بھی چیز فل میزان ہاں اسکار والا میزکار بھی چیز والے میزان جلاتے ٹاقا لو تحفن عمر طوفاً چلنا والا کوئی بھی چیز کر بے دہ چیز عربی زبان میدان بولتے ہیں تولنے کے آلے کو اور احوال قیامت میں قیامت میں بہت سے انسان نے مراحل ہلک اومد بن قبل اللہ انسان جو ہے میدم اللہ خجالہ دونوں نے چک میزان کا منحل ہے کہ انسان کن گامی عمل ان حساب کتاب میں آئیں گے ان کو تو لے جائیں گے ہاں جی اور پھر جو ہے جن کے عمل کا نیک عمل کا پلہ باری ہوگا ان کو اللہ بھیج میں جانے کا حکم دیں گے جن کے برے اعمال کا پلہ باری ہوگا ان کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا اگر شفاعت کے مراحل سے ان چیزوں سے جو ہے اس کے نصیب میں نہ آ جائے شفاعت اور شفاعت کے مراحل اس کے جنجات نجات نہ دیں تو اس کو پھر جہنم سے گزارنا ہوگا چنانچہ قرآن پاک میں بھی یعنی میزان ہونے کے بارے میں یہ ہی آئے ہیں ایک سورہ امبیا جو ہے آج نمبر سینتالیس میں اللہ فرماتا ہے وہ نظموازین القستہ یوم القیامت فلاں نقطن شیعہ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور جو ہے قیامت میں رکھ دیں گے ہاں جی بادی دین قصہ انصاب کے ترازو جو ملقیامت قیامت کے دن انصاب کے ترازو ہم نصف کریں گے اور جو ہے احساس کے اعمال تو لے جائیں گے اور پھر جو ہے پھر کسی شاخ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا فلاط اللہ نفس کسی بھی نفص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا جیسے اس کے اعمال ہیں اسی حساب سے اس سے کیا جائے گا اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا ہم قیامت کے دن جو انصاف کے تراز و نصب کریں گے پس کسی بھی نفس پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا اس طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے سر القار میں عمامن سبل موازن ہو پہر ہر جی وہ لوگ جن کے نامِ عمل کا پلہ باری ہوگا موازن ہو کوئی نیک عمل دے پل لیجوں کو پلٹی کو جی باری ہوگا ثقیل ہوگا چو نرے رینا کھو مقام بچی بھا ہوا بھی عیشت الراضیا کھو بے لکھ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے ایسے زندگی میں ہوں جس میں ان کے لیے ہر پسندیدہ نعمتیں زندگی کیا ہوگا اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گے چن جو خدا تعالیٰ سے سلوم بے جن انسان جو ہے بافی ماتشت ہی انفس و تلظلعین انسانی نفس گاہ نعمت ذات جی پتھرنا انسانی نفس جس نعمت کو کھانا چاہیں ہاں جب پینا چاہیں وہ سب اس کے لیے ہاں جی ماتشت ہے کہ انفس وطل ظلم اور آپ کی نگاہ جس اچھی منظر کو خوصلہ منظر کو دیکھنا چاہیں وہ بھی وہاں پر جو ہے آپ کو ملیں گے اس طرح بعض جگہوں پہ اللہ نرمایہ قرآن باغ میں ایسی نعمتیں ہیں جو مالا این و رات والا عظن ال سمیت والا خطرہ اللہ کل بشر یہ انتہائی جامع آیا تھا نعمتوں کے بارے میں اللہ ایسی نعمتیں ہوں گی اس جنت میں نہ اس دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی دل میں اس کا سوچ بھی آیا ہوگا کیونکہ جن ہے بہت دنیا میں ہوتا ہے لیکن ہم نے سنا نہیں ہے کیونکہ دوسرے کسی ملک میں اللہ حرمت ایسی نعمتیں ہوں گے جو ابھی تک کسی کان نے بھی نہیں سنا ہے اس پوری کائنات کے اندر آدم سے لے کر تاخرین ہوتا ہے جو ہے اس دنیا کا ہاں جی کسی نے بھی نہیں سنا ایسی کوئی نعمت بھی ہو سکتا ہے اللہ ہوں ان کو ایسی نعمتیں بھی ہے بھیج میں والا اور کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں ہے قانون سے سنا لیکن آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اللہ رحمت ایسی نعمتیں جو والا عن رات اس نے کسی انگ نے بھی نہیں دیکھا نہ کہانی سنا نہ کسی انگ نے دیکھا اور کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہے نہیں سنا آنے نہیں دیکھے لیکن دل میں تو اس کو سوچ آیا ہے کسی انسان کا دل میں تو ان تمام انسانوں میں سے کسی آدم سے لے کر تاخری فرد بشر کسی بھی انسان کے دل میں تو کوئی نعمت آیا ہوگا جو علوم دنیا میں نہ اللہ رمۃ ایسی نعمتیں بھی ہیں جو کسی دل میں بھی نہیں آیا کسی کے سوچ میں بھی نہیں آیا اب یقیناً یہ نعمتیں ہم ابھی نہیں سوچ سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتی ٹھیک ہے یہ نعمتیں انسان نہیں سوچ سکتے ہیں جب اللہ خود فرمارے جو سے دل میں بھی نہیں آئے وہ نعمتیں بھی ہم نے انسان کے لیے جنت میں رکھا ہوا تو اللہ فرماتے ہیں و فام الو جن کے نیک عمل کا پلہ باری ہوگا فا و فی ایشت وہ آرام و راحت زندگی میں ہوں گے لیکن وہ بہلوہ من خفت بہر الو جن کے حبیف ہوں گے ہلکے ہوں گے موازنہ نیک عمل کا پلّا ہلکا ہوگا عمیہ تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے اور ماں ادرا کے مایہ میرے حبیف کیا آپ کو معلوم ہے حاویہ کیا چیز ہے انہا میں اللہ خود جواب دیتے ہیں وہ تو شالاور آنکھ ہے وہ تو بھڑکتی ہوئی آنکھ ہے لہذا نے یہ قرآن کی جب اتنی صحیح آیتوں میں ہے تو پھر اور بھی بہت سے آتے ہیں ان آپ کو صرف دو آتے ہیں یہاں پر ذکر کیا ہے چونکہ قرآن کا تو ایک ہی کافی ہے نا قرآن اللہ کا سچا کلام عزا نگر اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن سے کس کا اس کے اندر کوئی سچی کلام نہیں ہے جو یہاں خشرہ سے کرے حق کرے بر حق کرے غلج میں احتمال سے بھی پاک ان میں پیسہ مش ہو قرآن پاکے خدائی کلام پہ خدائے رسول ہی کلام پہ ہاں جی تو جب اس مقدس کتاب کے, کے اندر جب آ گیا ایک بات تو ایک ہی آج کافی جب کہ انسان کے اعمال کے بارے میں اور بھی بہت سے آتے ہیں ہاں جی تو یہاں فرمائے انسان کے اعمال تو لے جائیں گے اور آپ کے نیک عمل کا پلہ باری ہو گیا تو پھر جو ہے انسان کو بیش اور اس کو آرام و راحت زندگی آپ کو بحشتر رہنمائی کریں گے اور اگر خدا صاحب کے برے عمل کے پرلہ باری ہوگا تو انسان کو جہنم کی طرف جا جائے گا انسان حق پر ہوگا سب سے بڑی چیز حق پر ہونا ہے قرآن فرمات و الوزن یوم الحق قائمت کے دن وضن حق پر ہوگا پنجوشا حق پر ہوگا ہاں جی اس کے پاس وہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے حق یہ ہے اللہ اور رسول رس پیام اللہ کے پیامبن ہمیں جو ہے جو ایک قرآن دے دیا ایک اہل وے دیا ان دونوں نے جو کچھ تعلیمات ہمیں دے دیا رسول نے جو کچھ تعلیمات ہمیں دے دیا ان سے جو ثابت ہے وہ حق ہے جو ان سے ثابت نہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہے ہاں جی قرآن بھی حمای ووضن و یوم حق قیامت کے دن وضن حق ہے ہاں نے ایک حق ہمیں یہ بھی دکھایا پیغمبر نے اللہ کے نبین فرما علی الم الحق و حق مالع حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے ہاں جی یدورالحق ہے سدھارا علی علی جہاں جائے گا وہاں حق ادھر بھی ساتھ ساتھ ہے تو قرآن نے جن ہستیوں کو حق ہاں جی ان حق کی تشیہات میں سے ایک پیغمبر نے علی فرمایا تو علی کے ساتھ ساتھ اے الوید ہیں ہاں جی تمام بنیادی اعتقاد جو اسلام کے جسم اصلِ دین کے نوان سے پڑھتے ہیں امن طب اللہ ملاکت مطبی وسلم ولیوم الآخر یہ حق ہے اس ہمارے فرو دین یہ حق ہے yani ان کو ماننا اللہ کو ماننا قیامت کو ماننا یہ سب حق ہی کے زمرے میں آ جاتے ہیں. قرآن پاک حق سچ سراپا حق ہے اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ فرمایا یہ کتاب برحق کتاب ڈال کتاب لار وبی لا یاتین باطل میں مین یادی ولا منخلفی ہاں باطل کو اس کتاب کے اندر آنے کی کوئی گنجائش نہیں تو اذان غرام قیامت کے جو تازو ہے اس میں انسان کے اعمال تو لے جائیں گے تو یقیناً جو ہے عمال کا دازو باریکی چیزوں کا اچھے عقائد صحیح عقائد ہاں جی شرکی عقائد سے پاک اللہ نبی نے قرآن پاک میں جو عقائد ہمیں رہنمائی کیا ہے ان عقائد پر مشتمل عقائد انسان رکھتا ہو تو وہ پاک عقائد توحید میں انسان اللہ کی معرفت میں جتنا بہتر اللہ کی معرفت رکھتا ہو خدا اور رسول اور اہل اہلوید ہاں جی ہمبیا ان کو جتنی آپ صحیح معرفت رکھتا ہو یہ معرفت بہت زیادہ آپ کے عمل کے اندر وزن اور ران لائے گا زندہ میں اور شرک اور بُناہ برے اعمال کفر شرک اور برے عقائد ہاں جی بتاتے ہیں اور جو ہے گناہ فشق و ہجور جو بھی جو بھی فشق و حجور ہے وہ سب جو آپ کے نیک عمل کے پلے کو ہلکا کرے گا اور خوشن اللہ کے معلومات پر ظلم بندوں پر ظلم اور ان کے حق مال مالخانہ حرام خوری جو آج کے دول میں جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ترقی سے پھیرا یہ سب آپ کے اعمال کے پلے کو ہلکا کرے گا اذین شارک بولیں تو اللہ اور رسول کی نورانی تعلیمات جو ہے آپ کے وزن اس پر عمل کریں تو آپ کے نام عمل کا پلہ باری ہوگا اور اگر آپ نے فسق و حجور میں گناہوں میں اپنی زندگی گزاری تو آپ کے نام عمل کا پلہ ہلکا ہوگا ازین لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نیکیوں میں اپنے وقت گزارے بورے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تاکہ جو ہے کلا کا میدان کا ترازو باری ہو اور اور جو ہے ہلکا نہ ہو چونکہ جس دن ان کا نیک عمل کا پلہ جن کا ہلکا ہوگا ہاں جی اس کا تو انجام جیسے ہاں فرمایا وہ تو ہاں جی جن کا نیک عمل کا پلہ بار ہو اس کو ٹھکانا تو حاویہ ہے فرمایا ہاویہ کیا ہے اللہ نے خود فرمایا وہ تو بھڑکتی ہوئی آنکھ وہ تو شالاوار آنکھ نارنطلازا کہیں فرماتے ہیں آ کے نگر میں آپ اور میرے جسم میں کہاں طاقت ہے کہ ہم جہنم کے آپ کو برداشت کریں ہاں جی لہٰذا جو ہے ہمیں جدید نہ ہو سکے ان بنیادی عقائد کو ماننے کا حاصل وجہ بھئی آپ کو اس بات پر یقین ہونا ضروری ہے آپ کے مال تو لے جائیں گے آپ کے اعمال کے حساب کتاب ہوگا آپ کو پولیس شراط سے گزرنا ہے آپ سے نقیر من کر کے سوال ہونا ہے اور نیک اعمال آپ کے میدان کی تعضی کو باری کرے گا اچھے عقائد میدان کی تعض کو باری کرے گا برے اعمال میدان کی تازی کو ہلکے کرے گا کونہ میزان کے تاز کو ہلکا کرے گا اور اور اسی طرح جو آپ خسارے میں پڑ جائیں گے اور حقیقی خسارہ یہی ہے جو جہنم میں جائیں گے آزاد گرہ میں ہاں جی میزان کے تازو جن کا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا جیسے آدمی فرمائے وہ حاویہ میں جائے گا تو جہنم کوئی مذاق نہیں ہے میرا اعظہ نگر میں وہاں آنکھ ہے بچو ہے اور پینے کے لیے قرآن کہہ رہے ہیں ابلتا ہوا کھلتا ہوا پانی ہے خون اور پیپ کی ملاوت ہے مجھے اصل سے تعبیر کیا زخوم کا کھانا ہے اذان کے ایسا کھانا جو بدبودار بھی ہے کانٹے <تصفح> بھی ہیں گلا خرشتے ہوئے کھائیں گے <تصفح> اور جو ہے انتہ کڑوا بھی ہے اس کے باوجود آپ کو کھانا ہوگا اس کے کھا کے پھر بھی آپ کا جو ہے پیٹ نہیں بنے گا جس میں طاقت نہیں آئے گی قرآن فرمایا ہاں جی تو ایسی جو ہے تکلیفیں جو ناقابل جو ہماری توصیف سے باہر ہیں ہم اس کے عذابات کو توصیف نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہمیں جو ہے اپنے وہ نیک عمل کرتے رہیں جس سے آپ کے عمل کا بلا باری ہو اور برے عمل سے ہم اشناف کرتے رہیں میں اسی پر آج اتفاق کروں گا اور دعا کروں گا پروا عالم ہمیں وہ عمل کرنے کی توفی دیں جس سے ہمارے اعمال کا پلّا جو ہے نیک عمل کا پلٹا میزان باری ہو اور ان عامات سے ہمیں اے اللہ محفوظ فرما جس سے ہمارے میزان ہلکا ہو جائے اور گناہوں کا پلہ باری ہو جائے اور ہم جہنم تک جہنم میں پہنچے کا سبب بن جائے پر والا تیرے رحمت ہم سب کے شامل ہار فرما تمام مسلمانوں کے شامل ہار فرما اور ہمیں تیرے اللہ تیری بندگی تیرے نبی کے تعلیمات پر اور ان کے آل پہ تعلیمات پر عمل کرتا ہے کرتے رہنے کے توفیق عطا فرمائے اللہ